پانچ مارچ سن دو دس کی اٹھائیس تاریخ کو درسک پرانی کریم کا آغاز اصف ایک سچ سورت کی آیت نمبر سات سے ہو رہا ہے صاحب کا درس میں زیر نظر تھی اسے بھی ایک نظر دیکھا جائے بسین وَاِذْ مَرْيَمًا يَا قَوْمَ الَّذِينَ مَجَّمَا يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ وَمَنْ أَظْلَمُ کلام ضرور چلا آ رہا ہے کہ انسانی لیول پر ہر انسان کو جو وہ کرتا ہے وہی بات کہنی چاہیے کیوں کہ ساری کائنات میں جتنی بھی اشیاء ہیں ان کے اندر جو قانون موجود ہے یا جو اس سے ظاہر ہوتا ہے وہ پہلے ان کے اندر موجود ہوتا ہے موجود چیز کو جو فنکشن ان کا سرزد ان سے है उसके ہے اس کے بعد اس کو سمجھنے उसको لیے انسانوں نے اس کو الفاظ دیے ساری کائنات کی جتنی اشیا ہیں وہ کچھ خصوصیات ہیں ان کی کچھ ان کے فنکشنس ہیں وہ फंक्शंस ان کے اندر لکھے ہوئے ہیں اور جب وہ فنکشنس پورے ہوتے ہیں تو تب ان کا اظہار ہوتا ہے انسانوں کی دنیا میں ایک نئی چیز ہے کہ اس میں انسان اپنے ارادے کے اظہار کے طور پر بات باتیں کر دیتا ہے لیکن ان باتوں پر عمل نہیں لایا کرتا اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے ساری کائنات اسی طرح سے اپنے افعال کا اظہار کرتی ہے جیسے اس کے اندر محدود ہوتے ہیں اس میں کوئی دغلت نہیں مومنوں کو بھی یہی چاہیے کہ جو وہ کریں وہی کہیں یعنی ان کے امال سے جو چیز ظاہر ہوتی ہو وہی ان کا بہت اس کو کمتر ترجیح پر یوں کہا جا سکتا ہے کہ جو آپ کہیں وہ کر دکھائیں لیکن اس کے اندر ایک وقفہ ہوتا ہے آپ کہیں اور کسی سب سے کرنا دکھائیں تو پھر وہ کہنا ہو جائے گا اس لیے پرانی کریم کے جو الفاظ ہیں وہ بڑے اہم ہیں جو کرتے نہیں ہو وہ کہتے کیوں دیکھیے یہ بات نہیں کہ وہ جو کہتے ہو وہ کرتے کیوں نہیں ہو یہ بات نہیں کہیں کہ جو کہتے ہو وہ کرتے کیوں نہیں ہو یہ نہیں کہا بلکہ یہ کہا ہے کہ جو کرتے نہیں ہو وہ کہتے کیوں ہو فرق ہے کریم نے کہا ہے کہ انسان کے اندر بہت ساری چیزیں لوگ ہیں جرید الحمدالم یا فال لوگوں کا ارادہ ہوتا ہے کہ وہ ایسی باتوں پر ان کی تعریف کی جائے جو انہوں نے کی ہی نہیں تو جب یہ ایک رویہ ہو اور مومن ایمان والا شخص سامنے آئے کہے یا نہ کہے اس کی زندگی ایک, ایک استحکام کا اظہار کرتی ہے اسی لیے کہا ہے کہ جو لوگ صاحب ایمان ہوتے ہیں اگر لڑائی کا مرحلہ آئے دوسرے ان کے ساتھ لڑنے کے لیے آ جائیں تو وہ سیسہ پلائی دیوار کی طرح لڑ ان کے عمل میں اور اس کے اظہار میں کوئی فرق نہیں یہی بات حضرت روسی علیہ السلام نے کہی لیکن روس علیہ السلام نے قوم کو کچھ کہا انہوں نے اگے ازیت کی کا بولا ازیت کے پچھلے دفعہ میں نے کئی مثالیں دی تھی آخری ازیت یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ یہ شہر ہے گاؤں داخل ہو جاؤ قبض کرو وہاں کھانے پینے کی ساری چیزیں جو تم مانگتے ہو مل جائیں تو انہوں نے کہا کہ انہیں فیا قوم جبارین وہاں تو ایسی قوم ہے جو ہڈیاں توڑ کے رکھ دیتی ہے ہم نہیں جائیں گے حضب انت ورگوں کا فقات لگا تو, تو تیرے رب دونوں جاؤ تو جا کے لڑو اتنا ہاں ہو نہ قائد ہو نہ بیٹھو ہم ادھر ہی بیٹھیں گے جب فتح ہو جائے تو ہمیں بلا لینا ہم آدمی کہ یہ رویہ صحب ایمان کا نہیں کمزور ایمان کیا نہیں یہ رسولوں کو اذیت دینے والی بات ہے. تو اس ربز سے چونکہ انہوں نے ٹیڑھ اختیار کی تھی اللہ نے ان کے دل ٹیڑے کر دیے اور ان کے سارے امان کی بنیاد غلط ہو گئی اسی طرح سے دوسری مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے انہوں نے کہا کہ علی سرحیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں جو مجھ سے پہلے تورات موجود ہے اس کی میں تصدیق کرتا ہوں اسے سچکا دکھاؤں گا اور اپنے بعد آنے والے ایک رسول کی بڑے بعض رسول کی بشارت کرتا ہوں ان کا اس میں گرامی احمد ہوگا یہ بات کہی کہہ کے تشریح لے گئے قوم اس کے بعد موجود رہی تو لمبا چاہ ہوں جب وہ رسول جن کا اسم میں احمد بتایا گیا تھا جس کی بشارت رتیسہ علیہ السلام نے دی تھی وہ آ بل بال بنا تو بازی نشانیاں لے کر حاضر حاضہ سیر مبین لوگوں کا رویہ یہ تھا کہ نہیں بات صاف نہیں ہو دھوکا ہو یہ کچھ سازش والی ہے بظاہر کچھ نظر آتا ہے اصل میں پلاننگ کو یہ شہر شہر کے ایک تجربی مانے تو میں نے دھوکا بتایا دوسرے ایک اور چیز جس کو سیر کہا جاتا ہے وہ کام ترجمہ جادو ہے جادو کیا ہے کہ کچھ الفاظ دوہرائے جاتے ہیں ان الفاظ کے اثرات ہوتے منتر جنتر کے اور وہ چیزیں جیسے ہونی ہوتی ہیں اس طرح نہیں ہوتی کسی اور طرح ہو جاتی وہ قوم جو بنی اسرائیل کی تھی روسا علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جن کا تعلق رہا تھا ان کو کہا گیا ہے کہ یہ رسول آئے ہیں جو باتیں تمہارے پاس ہیں سچ کر دکھائیں گے ان کے ساتھ ہے ان کے گلی باتیں سیر بھی تو یہ کچھ سے ٹھیک کر لیں گے سب لوگوں کیا یہ دیکھی اعتراض کیا ہے جواب پہلے دیا جاتا ہے کہ یہ وہ قوم ان افراد کو تیار کر رہے ہیں یہ رسول جو صاحب ایمان ہے لڑتے ہوئے یا زندگی کے عام معاملات میں اس وقت تک بات نہیں کرتے اظہار نہیں کرتے جب تک وہ عمل میں نہ تو یہودیوں hmm. <laughs> <حصوت> کی قوم کہتے کچھ ہو کرتے کچھ ہوتا مرنا سے کیا تم لوگوں کو بلائی کا حکم دیتے ہیں اور اپنے آپ ہاں بھول جاتے ہیں یعنی تمہارا یہ روشہ اس رسول کے مطمئین کی صورت یہ ہے کہ یہ لڑائی کے وقت جب جا جاتے ہیں تو یہ جان سپاری کے اس جسم سے جاتے ہیں جیسے سیسا پلائی دیوار ہو میں نے پچھلی دفعہ مثال دی تھی کہ سیسا پلائی دیوار جو فرنٹ کی مومن انہوں نے یہ کچھ نکالا تھا کہ وہ ایک سرکل کی شکل میں صاحبہ اکرام کرتے تھے ان کو پتا ہوتا تھا میرے پیچھے میرا بھائی کھڑا ہوا ہے مجھ سے زیادہ مضبوط ہے میرا دشمن میرے پیچھے سے نہیں آ سکتا باقی سامنے والا ہے اس کو مہلے نے میں اس کو ادھر نہیں جانے دوں گا وہ ادھر نہیں آنے دے گا یوں ایک دوسرے کے تحفظ میں وہ لڑتے تھے اور وہ سیسا پلائی دیوار کی طرح سے کہا کہ تم لوگ ہو جو باتوں والے ہو یہ الفاظ سے معاشرہ ٹھیک نہیں کرنے والی بات یہ عمل سے معاشرہ ٹھیک کرنے والی بات ہے یہ کوئی جادو کیچک نہیں کہ یوں آ کر انہوں نے منمنٹ کر کے دو فکرے کہے اور معاشرہ تبدیل ہو جائے گا معاشرہ تبدیل کرنا پڑے گا اور معاشرے میں تبدیل ہونے کے لیے انسانوں کو تبدیل ہونا ہوگا اور انسان ہم یوں تبدیل کر رہے ہیں جیسے کائنات کی ہر شاید تصویر کرتی ہوئی اس وقت تو اس کی تصویر کا پتہ چلتا ہے جب وہ ظاہر کر دیتی ہے اسی طرح سے مومن کا بھی اس وقت ایمان کا پتہ چلتا ہے جب اس کا ایمان اس کے عمل سے ظاہر ہو رہا ہے یہ ہے وہ جو چیز یہ پیغمبر لا رہا ہے رہ گئے تو مخالفین وہ لوگ سارے کے سارے سیر نبین کہنے والے تھے نور اللہ بے فباہ وہ کسی نے ترجمہ کیا ہے پھونکوں سے یہ چراغ بجایا نہ جائے گا نور خدا ہے کفر کی حرکت تک انداز پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا محاوراتی اعتبار سے یہ ترجمہ ٹھیک ہے لیکن بات اس سے بھی کہہ افواہ کس کو کہتے ہیں آپ کے ہاں افواہ کس کو کہتے ہیں ایسی خبر جس کی کوئی بنیاد نہ بنا فوہ منہ کو کہتے افواہ اس کی جب ہے منہ سے یہ افواہ میں اپنے منہ موح سے یعنی یہ لوگ باتیں کر کے اللہ کے نور کو مجھے چاہتے ہیں پر پکڑنا کس ہو بنیادوں پر دست کہ کہیں میں آج کی کے ٹرمینال استعمال کر گیا ہوں اس منظر آپ کو معلوم ہے اور پتہ ہے یہ کون لوگ ہیں جو آپ کو بنیاد پرست اور دہشت گرد کہتے ہیں یہ وہی بنی اسرائیل جو موجود ہیں حضرت کے پیروکار کا حضر نوسا کے پیروکار کا عجیب بات ہے یہ کیسی کو انسیڈینس ہے یویدون اللہ کا نور نور زبان نہیں رکھتا اس کا ایک فنکشن ہے کہ وہ تو آتا ہے تو روشنی ہو جاتی ہے ہر چیز ظاہر ہو جاتی ہے کہتے ہیں اللہ کا نور ہے اللہ نے جلایا ہے اللہ نے اس کا روشن کیا ہے اللہ نے ایک کام کیا ہے <laughs> سینوں کو منور کیا ہے ان کے اعمال میں تبدیلی پیدا کی ہے ہر شخص کا کریکٹر وہ ہے جو اظہار کرتا ہو نہیں. جو وہ نہیں وہ جو کریکٹر ہے وہی اسی کا اظہار ہوتا ہے تو کیا تم اپنے پروپیگنڈے سے اس تحریک کو مٹا دو تمہارا ارادہ تو یہ گريدو نا بات كہ پلاننگ ان كى ہے جريد نہيں يت نور اللہ ہے کہ وہ اللہ کے نور کو بجھا دے یہ يہ ميٹافر كے اعتبار سے اشتيارتن نور تو قرآن کریم ہے اس, تو اس کو نور کہا گیا کہ زندگی کی راستے روشن کرتا ہے بے اپنے, اپنے منہ کی باتوں سے پھوکے مار کر کچھ آدھے عام ترجمہ یہ لیکن واللہ مطم نور ہی اللہ جس چیز کو روشن کرنا چاہتا ہے اللہ جو علم جو عمل معاشرے میں لا کر پھیلانا چاہتا ہے اس کی تکمیل کر کے رہتا مکمل کرنے والا ہے جو تیمو یہ عمل مسلسل ہے ختم نہیں ہوتا اس وائل کی پولیوشن اللہ کو پو پورا کرنے والا ہے اپنے نور کو یعنی اپنی طرف سے جو اس نے نور دے دیا بلاؤ کرے ہم کافر ہوں اگرچہ کافر اس کو کافروں کو یہ ناگوار ہی کیوں نہ کسی کی ناگواری سے خدائی پروگرام نہیں ہوا کرتا یہ ہے بات ان پرنسپل یہ بات کر کے انہیں پر تبصرہ کیا ہے کہ تمہارے عرابے یہ ہیں کہ تم اللہ کے نور کو بجانا چاہتے ہو پہلے بھی دو دفعہ تم قطوط کر چکے ہوئے دو صحیح السلام کے وقت میں اذیت دے چکے ہو اور عی سی علیہ السلام کے وقت میں بھی تم نے بہت کارروائی دکھائی ہے اور اب تو تم لے کر بیٹھے ہوئے ہو یہ خدا کے نور کو پھیلانے اور اس پر عمل کرنے والی بات نہیں اس کو بجانے کے پروگرام لیکن قل نذیب جس کا وہ نور ہے وہ تو وہ ہستی ہے عرصد رسول ہو جس نے اپنے رسول کو بھیجا بلخدا رہنمائی دے ہدایت دے وکیل الحق کے حق کے دین کے ساتھ سچا دین نہیں اس کا مانا سچے دین سے مراد ہے تصوراتی طور پر سچا اور دین الحق کا معنی یہ ہے کہ الحق کا دین دین نظام زندگی کو کہتے ہیں حق کے مطابق نظام زندگی دے کر بیچا اس کو رائج کرے گا لے یوزہ تاکہ اس کو غالب کر کے کون ہوں کی زمین دین کی طرف جاتی ہے خدا کی طرف جاتی ہے یوزہ کفائل کا فائل کون ہے خود خدا تعالیٰ بھی اور رسول کا ان کے ہاتھوں یہ کام ہوگا الگ دین کلے ہی کہ دین نظام زندگی جہاں کہیں بھی ہے اس سب پر یہ دین الحق کو غالب کرے گا وہ جس کو آیا صدق وہ کلے ماں بہنیں یہ بہت ہم ہیں باتوں والے ہم کہتے نہیں کہ اس کی تصدیق کرتا ہے کوئی سچ بات سچ بات تھی کیا دین تو دین اتر نظام زندگی ہے ایک بات اصول لوگ اس کا اعتراف کرتے ہیں ایک ہے اس کو عمل کر کے دکھاتے کسی کی مثال پہلے دی ہوئی ہے یہاں کہ ان اللہ یحب الفینہ جو قاتری انفی سب فی سبھی رہی سفر کانوں دنیا میں مخصوص اللہ تو ان کو پیارا رکھتے ہیں جو اس کے رستے میں اسلامی نظام کے قیام میں اس کی بکا میں اس کے استحکام میں اپنی جانیں قربان کرتے ہیں اور پھر جب لڑائی کا مرحلہ آتا ہے تو بنیاد مخصوص کی طرح سیسر فلائی دیوار کی طرح یعنی باتیں نہیں کرتے لڑتے ہیں اس نظام کو عمل نافذ کرتے ہیں نافذ ہو جاتا ہے تو خود و اس کا شعرا ہو جاتا ہے وہ بات پھیل جاتی ہے نور آتا ہے تو ہر چیز از خود روشن ہو جاتی ہے بتانے سے نہیں کہ جی نور آ گئے. نور آتا ہے اب بجلی گئی ہوئی ہے بجلی واپس آئے گی جس وقت آپ کہہ گئے یعنی وہ تو آ تو چکی ہوگی اس کے بعد آپ کہہ گئے آگے یہی بات یہاں ہے کہ اس ایمان کے سبب سے اس رسول کے ہاتھوں جو جماعت تیار ہو رہی ہے اس کے سینوں میں یہ نور حق روشن ہوا اور ان کے آمال سے اس کا اظہار ہو رہا ہے ان کے اعمال میں اور اس کے اظہار میں کوئی تفاوت نہیں فرق نہیں یہ کائنات کے ساتھ ہم آنگی ہے جیسے ساری کائنات اس کی تصویر کرتی ہے اس طرح سے یہ تصویر کرتے ہیں اب سمجھ تصویر کا کیا مانا کیا؟ یہ تو پہلے جہاں سے سٹارٹ ہوا تھا سبحان اللہ معاف سما ہوا صبح اللہ معاف سما ہوا یعنی ساری کائنات تصویر کرتی ہے کیا ہے کہ جو اس کے ذمے ذمہ داریاں اس کے لڑائی گئی ہیں جو اس کے فرائض ہیں اسے پورا کر رہی ہے اس پورا کرنے کو تصویر کہا ہے اسی طرح سے مومن کی تصویر یہ ہے کہ جب وہ صاحب ایمان ہو صاحب ایمان ہونے کے بعد اس کے جو تقاضے ایمان کے ہیں اس کے جسم سے اس کی روح سے اس کے اعمال سے وہ ظاہر ہو رہے ہیں یہ اس کی تصویر اور پورے طور پر ظاہر سن لا کی تشریف ابری کا مقصد اولا بتایا ہے لیکن ہاں میں چاہتا ہوں ایک آیت درمیان سے انسٹینڈرڈ رہ گئی ہے میں یہ بات مکمل کر کے پھر اس کی طرف پلٹتا ہوں کہا کہ یہ نظام متشکل ہوگا نافذ ہونے والا دین ہم نے دکھ بھیجا الحق ٹھوس نتائج نافذ ہونے والا دین ہم نے بھیجا اور یہ اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا فریضہ یہ ہے اس کا ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اسے باقی ادیان پر غالب کر کرتے ولو کرے ہر مشرق اگرچہ مشرق اس کو ناگوار ہی کیوں نہ محسوس کرے مشرقوں کو ناگوار ہی کیوں نہ گزرے یہ مشرق کون ہے جو الہدا الہدا کے اندر کچھ اور شامل کرتے ہیں جو دین الحق میں کوئی اور روش اختیار یہ مشرق ہے الوداع تو یہ قرآن کریم اس قرآن کریم کا عملی نفاذ ذات رسالت صارف کے ہاتھوں میں اگر اس عملی نفاذ میں تفرقہ اندازی ہوتی ہے اور اس نظام کو باقی رہنے کے لیے اس کی یکسوئی یکجہتی اور ایک مرکز قائم نہیں رہتا تو یہ شرک ہے ہم ہمر آتا ڈھک سے ہندوؤں پر باقی لوگوں پر لگا کر مشرکین پر لگا کے جان چڑھانے اگر الہدا جسے جو قرآن کریم ہے اس کے علاوہ کسی چیز کو بنیاد بنایا گیا تو یہ شرک ہے اگر اسلامی نظام کے قیام میں جو ایک مرکز قائم ہوا ہے اس مرکز سے بغاوت یا اس مرکز سے علیحدگی یا اس مرکز کے ساتھ اختلاف رکھ کر اس کی پوری اطاعت نہ کرنا یہ شرک ہے کریم نے فرقہ بندی کو شرک قرار دیا ہے فرقہ بندی اسلامی نظام دین الحق کے اندر فرقہ بندی کا کوئی جواز نہیں آپ کسی بات کے سمجھنے میں ذہنی طور پر اختلاف کرتے ہیں یہ درست ہے مخالفت کی گنجائش ہے آپ ایک بات کو کسی طرح سمجھتے ہیں کچھ لوگ اور طرح سمجھتے ہیں آپ لائیے کہنا ہوں ہم نے ایک طریقہ کار طے کیے ہوئے کی. شور کے بعد فیصلہ ہو جاتا ہے کہ یہ کچھ ہوگا تو پھر اس فیصلے کے مطابق چلا جائے گا اپنی الگ رخ بنا کر الگ ہونے کی حیثیت نہیں رہے گی جو لوگ یہ کرتے ہیں وہ مشرق ہیں ہم یہ ہزار سال سے بارہ چودہ سال سے شرک کر رہے ہیں اور ہمیں اپنی شرک کا اندازہ نہیں کہتے ہیں نہیں دوسرے فرقے دو شرک ہیں ہم نہیں یہ جو چیز ہے یہ ہے بڑی بات وہ میں نے سورہ شورہ کی آج نمبر تیرہ کا کئی دفعہ حوالہ ہے اس میں کہا ہے کہ حضرت نو علیہ السلام حضر حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ سب کو ہم نے ایک دین وصیت کیا تھا اور کہا ایک ہی حکم دیا تھا انعکیم الدین یہ باتوں والی بات نہیں نظریات والی بات نہیں کہ کسی چیز کو سچا مان لی ہے یا نہ مانی جو نظام ہم نے دیا ہے اس کو اسٹیبلش کرو معاشرے میں اس کو اس کا پارٹ پڑھو انعکیم الدین کہا تھا کہ ایک ہی چیز سے بچے دین کائم کرنا ملا تو تفرقہ ہے تفرقہ ڈالنا جو لوگ تفرقے ڈالتے ہیں وہ مشرق ہے کہا کہ تفرقہ انداز اور تفرقہ پسند لوگوں کو دین کا نظام سوٹ ہی نہیں چاہتا وہ اپنے منہ سے اپنے نقطۂ نظر کے اظہار سے اپنے مسئلے مسائل بیان کر کے اللہ کے نام کو بجانا چاہتے جائیں اسب کی طرف جو درمیان میں رہ گئی وہ سوال نہیں بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے اللہ نے جو فرمائے حضور سے بار بار اعلان کرائے علیہ حاضر قرآن میری طرف یہ قرآن نہیں کیے گئے اس نے کہا کہ حضور تو یہ کہتے ہیں یہ کہ قرآن لایا گیا ہے اور آپ کئی اور باتیں اپنی طرف سے بنا کے منسوخ کر دیتے ہیں اس سے بڑا کون ظالم ہے جو یہ کہے جو اللہ پر منسترا اللہ جھوٹ کو اللہ کی طرف باندھ دے کے یہ خدا نے یہ فرمایا خدا نے جو فرمایا یہ تو یہی وداعل اسلام یہ اسلام کے بالمقابل ایک اور دین اور نظام کی بات ہے جو یہودیت یا نسرانیت آج کے لفظوں میں آج کے معنی تو ہو سکتی ہے یا اور مظاہر ہو سکتے ہیں کتنی ہی باتیں اللہ کی طرف منصوب ہیں کہ خدا نے یہ فرمایا اس نے کہا میں نے جو فرمایا وہ متعین ہے یہ جہاں موجود ہے اس میں بتاؤ اگر اس میں نہیں ہے تو پھر تم ذمہ دار نہیں ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں وہ مشرق ہیں جو لوگ دین کے نظام میں تفرقہ انداز, اندازی کرتے ہیں وہ بھی مشرق ہیں بچنا وہلام اسلام پوری کی پوری فرما فرم برداری کی طرف دعوت دی جاتی اس میں تفرقہ بازی کے لیے نہیں الاسلام کہا ہے یہ جو اسلام کے اندر تو ہیں ان کی طرف نہیں کہا اتغلو فصل السلم کا فتن پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائے سلم میں داخل جائے. اس کی دعوت ہے جو لوگ اپنے آپ کو فرقہ سینے پر آتما کے کہتے ہیں ہم فلاں فرقہ ہیں ان کا کیا کرتا ہے فرق الدین شہر جن لوگوں نے اپنے دین کے اندر فرقہ پیدا کیا ہے پیغمبر رسالت سارا تیرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہا جب تعلق نہیں رہا تو وہ ابھی کیسے کہلائے وہ تو مشرق ہوگا اسی طرح سے بات نظام کی ہو رہی ہے سورج شورہ کی وصاحت میں بھی اور اس سے جگہ کیوں ہدایت ہے رہنمائی کہ نظام کیسے چلے گا آگے ہے نظام نافذ ہونے والا نظام جب تک وہ نظام نافذ نہیں ہوگا ہدایت ہدایت رہے گی دین الحق کا نفاذ ذاتر سلطم آپ کی آمد اور ان کے نبوت کا مقصود و منشا یہ ہے کہ دین الحق کو رائج کیا جائے اس کے اگر چین مشرق اس یہ یہاں تک کی بات چلی تھیر مقین ایک اور مقام بھی آپ دیکھ لیجیے پینتالیس بٹا انتیس تیسریس تیس سنتالیس بٹے تینتالیس تینتالیس بٹا پینتالیس فورٹی میں یہ انتالیس سے پڑھ رہا ہوں بل متا تو ہاؤ لائے انتیس انتیس پڑھ رہا ہوں بلبتا تو ہاؤ لائے و آبا حتہ جاؤں الحق و رسول مبین بلکہ میں نے انہیں اور ان کے باپ دادا کو دنیا میں فائدے دیے جہاں تک کہ ان کے پاس حق اور صاف بتانے والا رسول تشریف لایا لمت جا ہوں ان حق جب ان کے پاس حق آ گیا کالو حاضر بولے یہ دھوکے کی بات وہی کافر ہوں اور ہم اس کے کافر ہیں اس کے منکر ہیں کہا جاتا ہے کہ یہ پہلی باتوں کے متعب ہوگا سنیے لولا اور اتارا گیا یہ قرآن ان دو شہروں کے کسی بڑے آدمی پر یعنی آدمیوں کے ریسٹورینٹ سے نظریات بیٹھتے <laughs> کہا ہدایت آتی ہے دین کا قیام ہوتا ہے جن لوگوں کے ہاتھوں سے دین کا قیام ہوتا ہے وہ بڑے آدمی ہوتے ہیں متا تو میں نے متا دی یہ وہ مدعے کا سنگا ہے ہاں وہ الگ بات ہے ادھر بھی مفاد دینا ہوتا ہے تو اللہ کے لیے جی اللہ کرتا ہے متا نہیں یہ وہ ترجمہ نہیں ہے یہ ڈسٹورشن ہے مداعع اور مداع کی بات جہاں انہوں نے چلائی ہے میں ابھی مذاق کر دوں جب کوئی شادی کسی کی ہوتی ہے اس کے بعد جب اس کو اگر رخصت کرنا پڑے عام دیا جاتا ہے تاکہ وہ اس گیپ میں جو اس کے ساتھ دوسری شادی تک عورت کے لیے آئے گا اس کو مصائب کا دشوار نہ ہو اسے متا کہتے ہیں اور یہ متا جس کو عام معروف پہ کہتے ہیں یہ جنسی تعلق کے بدلے میں جو دیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں اس کا قرآن کریم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں قرآن کریم کا اس شعبے سے تعلق ہے کہ جب کسی عورت کو اگر کسی سبب سے آپ اس کے ساتھ شادی جاری نہیں رکھ سکتے فارق کرتے ہیں تو اس کو اپنی زندگی کے وہ درمیان کے اوقات گزارنے کے لیے کچھ چیزیں دی جائیں مطا. مطا. اسے متا کہا ہے یہ یہاں متاث مراد یہ ہے کہ زندگی متا ہوتی کیا ہے زندگی کو گزارنے کے لیے جو منیمم ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اسے متا کہ اور پتا یہ فقیروں کے ہاں مداح کیا ہوتی ہے؟, ہوتی ہے بس بات چلی میں تھوڑی سی چلا دیتا ہوں पंजाबी में एक मुहावरा है चाहे टिंड फूड़ी दिल ना हो आपने कभी इस पर इस मुहावरे पर गौर नहीं किया टिंड वो मिट्टी का एक लोटा उसको टेंड कहते हैं फूड़ी बिछाने के एक चुटाई टिंड फूड़ी यानी यह मता समझी जाती वकील लोग رات کو سوتے تھے وہ چٹائی بھی اور سارا دن وہ مانگتے تھے یا کھانے مانگتے تھے وہ ٹنڈ کے لیے رکھا ہوا تھا یعنی منیمم متا جو ہے بڑے بڑے لوگوں کی وہ ٹنڈ پھوڑی ہے صرف یعنی اب یہ کول متا دنیا کلی فائدہ دنیا کا جس میں دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے سرائے آتے ہیں اسی لیے مسافر کو کہا ہے کہ ٹریول لائی اف یو مسٹ جب آپ سفر کرنے لگیں تو ہلکا سفر کیجیے یعنی ایک لوٹا اور ایک کوئی اور چیز ٹنڈ پھوڑی وغیرہ بس صرف ٹنڈ پھوڑی تک اس کے آگے نہیں یہاں یہ متا تو کا معنی یہ ہے کہ ہم نے ان کو اور ان کے آبا اجداد کو زندہ رہنے کے لیے سامان دیا چلتے ہوئے چلے آئے اس متا کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے کہ ہم نے اپنا رسول بھیجا جا, جا حق کو حتہ حق ان کے پاس حق آ رسول مقیم اور رسول, مبین اور رسول خود بات بتاتا تھا کہ میں رسول یہ آیا تھا اس لیے اس کے لیے انہوں نے کہا کہ نہیں صاحب یہ تو کوئی دھوکہ ہے کوئی جادو ہے سکیم کوئی اور نظر آتی یہ بہرحال اشارہ اس طرف تھا یہ آ اگلی بات رحمانجَََََََََََََََ السلام اس کا حوالہ ديكھ لیجيے چھ بٹا اٹھارہ آپ نے ياد کرا دیا تو حوالے میں چھ بٹا اٹھارہ سے یہ انیس سے انیس سے دیکھو شعین اکبر و شہادت علی آپ فرما دیجئے کہ سب سے بڑی گواہی کی کل اللہ خود ہی فرما دیجئے کہ اللہ ہی سب سے بڑی گواہی ہے شہیدم بینی و بینک وہی میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے و اوہیا علیہ حاضر قرآن خدا کی گواہی یہ ہے کہ میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا کیا خیال ہے آپ کا پہلے پوچھا کس کی گواہی سب سے بڑی ہے پھر کہا کہ اللہ میرے تمہارے درمیان گواہ ہے کس کس بات پر وہ اوہیا علیہ حاضر قرآن یہ قرآن میری طرف وحی کیا گیا ہے لیکن ان ذرا تم بھی تاکہ میں ڈراؤں اس کے ذریعے سے وہی وہ مم بلگ اور جس کو بھی یہ پہنچے میں ڈراتا ہوں میری بات ہے تو یہ بات رکے گی نہیں آگے تک چلی جائے گی یہ میرے ہاں میری خدا کی گواہی اس کے اوپر آئنا تم لشدون ان محلہ ہے آلح تنخرا کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ خدا کے ساتھ اور بھی الہ ہیں کل لاشہد نے کہا میں تو گواہی نہیں دیتا کل آ فرما دیجئے میں یہ گواہی نہیں دیتا کل انما ہوا اللہ ہوں واحد آ فرما دیجئے کہ اللہ تو ایک ہی الہ ہے نہیں بری ہوں مما تو اور جو تم شرک کرتے ہو میں اس سے بری ہوں کیا شرک کرتے ہو میں نے ابھی بتایا تھا نا کہ ہدایت کے ساتھ شرک اللہ کی وہی قرآن کریم کے ساتھ اور چیزیں شامل کرنے کو شرک آ جاتا ہے تابع کوئی چیز آئے یہ انجر کن میں آتا ہے تابع آئے اس کا کوئی فکر نہیں جو خلاف آئے گا وہ شرک ہے اس کے ساتھ آئے اور دین الحق کے اندر شک یہ ہے کہ اس میں تفرقہ اندازی کی جائے نظام ایک نہ چلایا جائے یہ اللہ زین آتے ہیں نا عمر کتاب یار فون حکمہ یارفون آب جن کو ہم نے کتاب دی اس نبی کو پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹے کو بیٹوں کو پہچانتے ہیں. اگر آپ کو آپ کے بیٹے کے متعلق پوچھا جائے کہ اس کی کوئی نمایاں چیز انہوں نے کہا چیز بیٹا بیٹا ہے سامنے آتے ہی پہچان لیتے جن کو کتاب دی ہے جو ہمارے کتاب ہو گئے ہیں یا پہلے ہمارے کتاب تھے وہ اس پیغمبر کو پہچانتے ہیں کما یار اپنا جیسے اپنے اپنا کو پہچانتے ہیں اللہ جین خسرا یو من جو لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں یہی ہے وہ لوگ جو اپنے آپ کو خسارے میں رکھیں اپنی مداحیات کم کر رہے ہیں او منظر اس طرح اس شخص سے ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے کہ اللہ نے یہ فرمایا حالانکہ اس نے نہ فرمایا تم hmm. پیغمبر کو کہتے ہو کہ اس نے بنا لیا ہے میں hmm. تو وہی دیتا ہوں میں اللہ کہ اس نے یہ قرآن کریم میں نے بتارا ہے اس میں کوئی اور چیز نہیں میرا کلام ہاں کلام تو آ گیا. اگر یہ کچھ کہتے ہیں اپنی طرف سے تو یہ اور بات ہوگی او کضب بھی آیات تھی اگر آیات آ ہیں، اب جو اس کو جو بڑھاتا ہے اس سے بھی بڑا کون ظالم لاسالم بات یہ ہے نہ بات یہ ہے لاسلم کے جو لوگ ظالم ہوتے ہیں وہ کبھی کام نہیں ہوتے ظالم کون ہوتے ہیں جو شخص خدا پر جھوٹ باندھے وہ ظالم ہے جو شخص خدا کی بات آ جانے کے بعد اس کی تکسیم کرے وہ بھی ظالم ہے یہ وہ ظالم ہے جو کبھی کامیاب نہیں اور ایک مقام دیکھ لیجئے دس بٹا پندرہ ستارہ ویزات اللہ علیہ آیات الہ یہ میں دو تین آیتیں اس لیے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ سارا پسندر حالانکہ آیت میں تو ایک ہی یہاں سے میں نے پیش کر دی تھی آپ کو اندازہ ہو کہ کیا بات ہے جس کو جٹلانے کی بات کہیں گئی ہے ویزات اللہ علیہ آیات اس کا یہ کیا جاتا ہے کہ جب ان پر ہماری روشن آیتیں پڑی جاتی ہیں, پڑھنے کو بھی کہتے ہیں اور ہے ایک طرف نہ ماننے والے موجود ہیں ان کے بال ماننے والے موجود ہیں ماننے والے عمل سے اس کا اظہار کر رہے ہیں اور ابھی ابھی جو میں نے بتایا تھا کہ مومن باتیں نہیں کرتا اس کے عمل سے اس کا اظہار ہوتا ہے تتلا علیہم ان کے بالمقابل آیات خداوندی پر عمل کر کے ان کا اظہار کیا جاتا ہے یہ معنی اذا علیہم ہوات الجنات اللہ بالمقابل کے معنی میں ایک ان کا رویہ ہے ایک مومنوں کا رویہ ہے کالنزین لا لکانا وہ جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے لا یونا لِقَاءَ نہ تب آنند غیر حاضہ اور بدل بدل بدل ہمارے قہدے کے مطابق نہیں چلنا چاہتے وہ کہتے ہیں اے تب آنند غیر حاضہ آپ اس قرآن کے علاوہ اور قرآن اور لے ہیں ہماری کے مطابق لے ہیں بدل ہو جیسے تبدیلی کر دیں قول ما یقون لی اندل ہو من تلکائے آپ فرما دیجیے مجھے یہ دی زیبہ ہی نہیں ما یقون لی ان ابدل ہو کہ میں اس کو تبدیل کر دوں اپنی طرف سے من تلکائے اپنی خواہش کے مطابق اے نا طبی ما معیوہ لیا میں تو اس کی اتباع کرتا ہوں جو میری طرف وہی کیا جاتا ہے این خوف انصحت و ربی عذاب یوم میں اپنے رب کی نا فرمانی کروں تو مجھے بڑے دن کے اذاف کا ڈر ہے کل لو شاہ اللہ مات لم و فرما دے جے کہ اگر اللہ چاہتا تو میں تم پر نہ پڑتا نہ وہ تم کو اس سے خبردار کرتا ماں تو یہ جو مجھ پر جی فریضا ہے وہی کے سبب سے اللہ کی یہ منشا ہوتی کہ میں آپ تک نہ پہنچاتا تو میں نہ پہنچا اس کی منشا یہ ہے کہ میں پہنچاؤں گا دیکھیے دلیل دی ہے فقر لبس تو عمر من کب نہیں افلح کا اس سے پہلے بھی میں نے زندگی گزاری کبھی تمہیں یہ کہا تھا زندگی میری ضرور تھی لیکن کیا میں نے تمہیں یہ میسج دیا تھا اب اب کیونکہ میں میسیج دے رہا ہوں اور میسیج بھی قرآن کریم کا دے رہا ہوں نہ اس میں تبدیلی میرے اختیار میں ہے نہ مزید قرآن اور لے آنا میرے اختیار میں ہے یہ گڑی گھڑی میں قرآن کریم کی بات کس لیے کر رہا ہوں آگے آیا ہے اگر میں خدا پر جھوٹ بول رہا ہوں تو اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے لیکن اگر یہ خدا تعلیٰ کی طرف سے اور اس کی شادی کے ساتھ ہے تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو انکار کر رہا ہے جدید اس کی تقسیب کر رہا ہے نہ مجرمون وہاں ظالمون تھا یہاں مجرمون دیکھیے فرق کے ساتھ کس طرح سے ہو جائے کہتا ہے کہ مجرمانہ ذہنیت ہی قرآن کریم سے ادھر ادھر ہو سکتی ہے دوسرے میں مجرمانہ ذہنیت قرآن کریم سے ادھر ادھر ہوگی ان کے اپنے ذہن میں کوئی پلاننگ ہے اپنے جرائم کو چھپانے یا اس کے بچاؤ کے لیے جرم کرتے رہتے ہیں سزا نہیں اٹھنا چاہتے لیکن یہ کبھی کامیاب ہے چلے اس اختلاع اللہ کرباً پر ایک اور فرمانی چار بوٹا اختالیس یہ مختلف مقامات پر جانے سے آپ کو پتہ چلے گا کہ گاہے ہے جب وہ کہتا ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے اللہ پر باندھتا ہے تو پھر اس کا اندازہ آپ لکھنے میں شاید کوئی غلطی ہو گئی ہے بہرحال میں آج پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو شاید آپ کہیں سے اس کو دیکھ لیں گے نہیں یہ گیارہ بٹا اٹھارہ ہے گیارہ بٹا اٹھارہ وہ منظم المعلم اسطراء اللّہ کزیبند اس سے بڑھ کے ظالم قون جو اللہ پر جھوٹ باندھے الاء کا غور دونا اللہ وہ اپنے رب کے حضور پیش کیے جائیں گے وہ یقون الشہادو اور گواہ کہیں گے ہا اولا الدین قزب و اللہ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کے اوپر جھوٹ خبردار رہیے کہ ظالم زال الصالم اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے دور ہو جاتے ہیں اب یہ آیا ہے وہ یقین الاشہاد ہوگا گواہ بتائیں گے یہ ہے وہ چار وٹا اکتالیس اب اسی پر مقام پہ آ جائے چار وٹا اکتالیس فقی فاضا جین منک المتم بے شہید ذرا hmm. اس قیفیت کیسی ہوگی وہ کیفیت ایزا جینا منک المتم بے شہیدن ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے جینا بےکا اللہ شہیدہ اور ان سب پر اے محبوب تمہیں گواہ لائیں گے گوا لائیں گے یہ تو پیغمبروں کی شہادت سے فیصلہ ہوگا ان کی زندگی کس طرح ریفلیکٹ کرتی ہے کیا وہ مجرم تھے کیا وہ ظالم تھے یا ان کی زندگی صرف خدا نے جو بتایا تھا اسی کی اطاعت میں چلتی یہ ہے جی وہ مقامات جن کو دیکھنے سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ لوک کر حل کیا مان کہ اگرچہ مشرک اس کو نہ ان کو یہ نا گوار گزرے کون ہے میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ پرانے ٹیم میں جو حقائق مذکور ہیں زندگی اس کے باہر نہیں چلتی ایک فرق صرف اس میں کیا ہے کہ زندگی چلتی رہتی ہے اس ساری زندگی کو اس